سب کا تصدیق کرنے والے سات سال اللہ کے جسے ٹائم اور سید سید کا من سردار لیکن سردار سے مراد سردار دینی ہے کیا مراد ہے دین سرداری مراد ہے دنیا کی سرداری مراد ہی ہے اور سردار ہوں گے دین کے اندر پوچھے پائے کے دین والے ہوں گے راہ پورا اور روکنے والے اپنے آپ کو حسورن کا روکنے والے اپنے آپ کو روک رکھنے والے بند کرنے والے ایک بات سے یا شادی نہیں کی تھی بغیر شادی کے شوق ہو گئے تھے سمجھا اور سوکھے لذات اور شہباد سے وہ اپنے آپ کو روکنے والے تھے لکھا ہے آپ کے لذات ہسورن پر لداخاخ روکنے والے اپنے نفس کو لذات لداخ روکنے والے اپنے آپ کو لذا کرتے بیا اور پیغمبر ہوں گے مینت صالحینہ اعلیٰ درجے کے نیک انسان سے اعلیٰ درجے کے نیک انسان ہوتے وہ صالحین چوتھا درجہ جو ہے وہ مراد نہیں ہے مینت نبی جینا و صدیقینا و شہدائے وہ صالحین جب وہ یہاں مراد نہیں ہے خیال بنا اعلیٰ درجے کے نیبانوں کے یعنی قال رب انار یقین ہو جی مطالبہ تعلیم کیسیت مطالبہ ہاں کیفیت کی تعلیم پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے لڑکا تو ہوگا کیسے ہوگا کیفیت کیا ہوگی کیا مجھے اور میری بیوی کو جوان بنا دیا جائے گا یا مجھے حکم ہوگا صرف اور نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر یا اسے بڑھاپے کی حالت میں اللہ بیٹا دے گا کون سی کیفیت ہوگی تعلیم کرتاؤ سمجھ رہے ہو تعلیم کی کیفیت کا سوال ہے کالا رد انداز کرنے لگے اے میرے پروگار انداز غلام کس کیفیت کے ساتھ ہوگا مجھے لڑکا حیت کے ساتھ ہو گیا مجھے لڑکا بپا جب بالا بانیابر اور حالانکہ ساتھی پہنچ گیا مجھے بُڑھاپا کہتے ایک سو بیس سال عمر کی اس وقت حضرت کی عمر کیا تھی ایک سو بیس سال اور حالانکہ ساتھی پہنچ گیا مجھے بُڑھاپا بم رہا تھی آپ اور میری عورت جو وہ بھی بالکل بانچ ہے کہتے اٹھانوے سال عمر کی بیوی کتنے صحت ساتھ کالا لکھا تعین کیسیحان اللہ نے فرمایا نوجوان اور شادی کرنا یا تمہیں نوجوان بنانا وہ بھی میری قدرت ہے لیکن وہ اس میں کم قدرت کا گہرا ہے میں اسی بڑھا کے حالت میں دوں گا تمہیں ہاں کالا کزال اللہ نے فرمایا اسی طرح یعنی ایسی حالت میں لڑکا ہوگا ایسی حالت میں جشے چونکہ چونکہ اور دلت دکھائے چونکہ اللہ پاک کرتا رہتا ہے جو کچھ اللہ کی جو وردی آتی ہے وہ یہ کرتا ہے اللہ جوانوں کو دے سکتا ہے تو بوڑھوں کو بھی اللہ دے سکتا ہے قال رب آیا مطالبہ علامت مطالبہ علامت اللہ آپ نے جہاز کا تو میرے لیے نشانی اللہ نوجوان عورت کو حمل ہوتا ہے نا تو وہ حیض نہیں آتا حیض نہیں آتا تو پہلی علامت ہے حمل کی جو حیض نہ آئے یہ تو اٹھانوے سال کی بوری آ ایسا سمجھا تو ختم ہو چکا سب کچھ اور حمل ہونے کی کوئی علامت یا اللہ بتاؤ ہمیں اے میرے پروت کر تو میرے لیے کوئی نشانی حمل ہونے کی پال آیا تو اللہ نے فرمایا نشانی تیری یہ ہے کہ نہیں بول سکو گے آپ لوگوں کے ساتھ تین دن الا رمضان گن مگر اشارے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بول نہیں سکو گے تندرستی ہو گے لیکن بول نہیں سکو گے مگر اشارے کے ساتھ ہاتھ یا تھر وغیرہ سے ہاتھ <تصفيق> ہاتھ, <تصفيق> ہاتھ کا اشارہ یا تھر کا وغیرہ کا اشارہ <تصفيق> لیکن خیال کرو بولنے کی جو ہے وہ اچھا ہوگی پابندی ہوگی باقی ذکر اللہ سے منع نہیں ہوگا نیچے لکھا ہے ذکر اللہ پر قدرت رہے گی ذکر <تصفيق> اللہ پر <تصفيق> لوگوں سے بولنے کی طاقت نہیں رہے گی آپ نہیں بول سکو گے زبان بند ہو جائے گی لیکن ذکر کرو گے تو زبان چلے گی ہاں اس لیے آگے فرمایا گرد کو ربا کا اور ذکر کرتا رہ یاد کرتا تو اپنے رب کو بہت سارا شیون انکار اور پاکیاں بیان کرتا رہ صبح اور شام صبح شام اللہ کی پاکیاں بیان کرتے رہو ملائی مری اب حضرت یہاں دو باتیں آئیں گی. بی بی مریم کا ذکر پھر آ دو باتیں آئیں گی فزائے مریم اور فرائے مریم فضائے مریم اور فرائے مریم کال قالت کا ہے فضائے مریم لکھا ہوگا لکھا ہے, لکھا, دکھا ہے, دکھا ہے نہیں بھی لکھا ہے ان اللہ کے اوپر لکھا ہوا ہے اور دکھاؤ گا نفیے الوہیت اد بی بی وہ ال کی نف ہے کہ دیکھو بی بی صاحبہ کو تو اللہ نے حکم دیا اس جو دی عبادت کر میری وہ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عابدہ تھی سمجھا وہ کیسے معبود بن گئی بہت قالت تو اور جب سے فرمایا کرش تا مریم ہو اے بی بی مریم ان اللہ کے بے شک اللہ پاک نے چن لیا ہے تجھے فضیلت اول لکھا ہے کیا لکھا ہے بے شک اللہ نے چن لیا ہے تجھے یعنی مقبول فرمایا بچپن میں بچپن ہی سے چن لیا ہے بس فہارا کے اور نمبر دو اور پاک فرمایا تجھے تمام ناپسندیدہ افعال سے تمام ناپسندیدہ افعال سے تجھے پاک فرمایا بس پفاق ہے نمبر تین اور چن لیا تجھے اوپر اور عورتوں جہان والیوں حضرت استفا کے دو دفعہ آیا ہے ان اللہ استفا کے بس کے وصطفا کے یا تو پہلا استعفی کے دوسرا ایک ہے دوسرا پہلے کا بیان ہے پہلے استفا کے مطلق ہے نا چن لیا تجھے اب اس کی وضاحت آدمی وستفاہ کے اعلیٰ خاص اعلیٰ یہ دوسرا استفا کے پہلے استعفا سے کھینچا ہے وضاحت ہے اور یا دوسرا جو ہے پہلے کا غیر ہے کہ پہلا جو ہے وہ قبلت بلوک پر محمول ہے دوسرا جو ہے بادل بلوک پر محمول ہے پہلا قبلت بلوک پر اور دوسرا محمول. بادت بلوک پر بے شک اللہ نے چن لیا ہے تجھے بچپن کے اندر اور پاک کر دیا تجھے بس سفاقی سے نکلتا ہے بادت بلوک اور چن لیا تجھے بادل بلوکری اوپر اور تم جہان والے سمجھ رہے ہو مطلب دیکھو مصطفا کے الا نسائل عالمین کا کیا مطلب ہے ایک فون تو یہ جی ہے کہ علا عالمین سے مراد عالمی زمان ہا عالمی ممان او, او, او پیچھے سورہ رہے حامی دکان وغیرہ کے اندر پڑ رہے ہو وہاں اپنی اس کے بارے میں آیا ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عالمی زمانے ہم مراد ہے یاد ہے نہیں ہے جہاں ایسی ہے جہان والی جہان والوں کی عورتوں پر تجھے چن لیا مطلب تیرے زمانے میں جو عورتیں ہیں ان ساری عورتوں سے تجھے کیا ہے چن لیا ہے اور دوسرا قول یہ ہے بہت سارے لوگوں کا کہ بی بی مریم جو ہے مثلاً افضل ہے ساری عورتوں سے اللہ لسائل عالمین ہے ساری عورتوں سے سارے جہان کی عورتوں سے بی بی مریم کا درجہ زیادہ ہے ایک قول یہ بھی ہے ہمارے سرام کا اور تیسرا قول جو ہے وہ ایک اور ہے کہ بی بی مریم کو جو مصطفیٰ بنایا گیا وہ ایک مخصوص بات کے اندر کہ آج تک کسی عورت کو بغیر خاند کے بیٹا نہیں ملا تجھے بغیر خامد کے بیٹا مل گیا یہ استفا میم یہ مخصوص ایک چیز مراد ہے کہ اس کے اندر اللہ نے تجھے چن لیا کہ تجھے بغیر خاند کے بیٹا کا سنایا یا مریم و قوتی خرائز مریم بی, بی صاحب علیہ السلام کے فرائض کا بیان ہے اے او بی, بی مریم وہ انہوں تیلے کے فرید ہے اولا گلیکائے پہلا فریدار عبادت کرتی رہ بندگی کرتی رہ تک پروار کی بس نمبر دو اور سیدھے کرتی رہ نمبر تین اور رکو کرتی رہ ساتھ رکو کرنے والوں کے من جملہ محتالدہ برائے صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لکھو لکھو ہمت کرو ہمت کرو بھائی جملہ محطالہ برائے صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کال من امبائل ویب کے نیچے جملہ محتالہ برائے سداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امر درجے مارکیٹ ایک لفظ امریکے کو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت بکری علیہ السلام بی بی مریم کا واقعہ ذکر کر دیا ادب کی دو صورتیں ہیں یا تو آپ اس وقت موجود تھے اور آپ مشاہدہ کر رہے تھے ان واقعات کا اور مشاہدے کے ذریعے آپ نے بیان فرمایا دوسری صورت کہ آپ کو اللہ تبارک مطالعہ نے واقعہ جی بیان فرمایا اور بتایا اور آپ آگے بیان کر رہے ہیں کتنی صورتیں ہیں دو, دو. دو پہلی صورت مشاہدے والی وہ تو نہیں ہے کیونکہ ہر انسان جانتا ہے کہ آپ پیدائی باد میں ہوئے سرے سے آپ اس وقت موجود نہیں تھے تو نتیجہ یہ جی نکلا کہ ظاہر ہے آپ کو اللہ نے بتایا اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں سمجھ آیا ہے کہ سچ سچ کس کا بیان کرنا ونوان بیان کرنا اس کی دو صورتیں ہیں یا مشاہدہ ہوگے یا اخبار الہی ہوگی آپ پہلی بات مشاہدے والے وہ تو ہے نہیں تو آپ اس وقت موجود نہیں تھے لہٰذا ثابت ہو گیا کہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے اور آپ آگے بیان کر رہے اگر اللہ نے نہ بتایا ہوتا تو ضرورت میں جھوٹ کی آمیدش ہو جاتی ہوتا ہے نا کہ کس پر لوگ کرتے ہیں کتنے کالے کا نانے بن جاتا ہے سمجھا اب قرمانہ غال من امبا غیب یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی اخبار واغا انکار اخبار و غیب سے مراد اللہ سے غیب نہیں کتنے غیب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی جو حضرت نبی علیہ و تسریم سے غائب تھی لو سہی ہے علیہ کا وہی کرتے ہیں ہم انہیں آپ کی طرف بماک ان تل دے دلیل اول کا مین امپائر ہے لو شہری ہے جو ہے یہ دعویٰ ہے، ہم وہی کر رہے ہیں دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ وما کن تل اور نہیں تھے آپ موجود ان کے یہاں ایک ضرور اقلامہم جب ڈال رہے تھے وہ نیچے نکائے بطور کے بطور قرآہ کل میں اپنی پانی میں کل میں اپنی پانی میں او ہم جب فلو مریم غرض قورا اور لکھا ہوگا اس غرض سے اس ہاں غرض قورا تو انوان ہے جی اور اس غرض سے یہ عبارت ہے ترجمہ ملانے کے لیے جب کے ڈال رہے تھے وہ اپنے کلموں کو پانی لے اس سے کہ کون تھا ان کا کفالت کرے بی بی مریم علیہ السلام سرآب کی کون تھا ان کا خدمت کرے تربیت کرے بی بی مریم کی دماغ ان کا لدائی ہے دلیل نمبر دو چلتا ہے دلیل نمبر دو اور نہیں تھے آپ ان کے ہاں اس یختا سے منہ جب کے بحث کر رہے تھے قبل پورا جب کہ بحث کر رہے تھے پورے دے پہلے جو بحث کر رہے تھے وہ کہتا تھا میں گارمنٹ بنتا ہوں میں لیتا ہوں طبیعت کرتا ہوں وہ کہتا تھا میں کرتا ہوں بنوا کے میں اس کی طبیعت کروں گا یہ جو بات خوبصورت ہو رہا تھا پورا ڈالنے سے پہلے آپ اس وقت بھی نہیں تھے اور جب پورا ڈالا گیا اس وقت بھی نہیں تھے لیکن پورا پورا بیان کر رہے ہو تو معلوم ہوا آپ اللہ کے وہی آ رہی ہے اور نہیں تھے آپ ان کے یہاں مون جب جبکہ بحث کر رہے تھے قبل میں آئے گا تو کیا لکھا ہے ستیمہ کلا میں اب حضرت حضرت علیہ السلام کا کسا آئے اور کل میں نے شب و توحید پر بھی وہ کرتے تھے کئی سال السلام مٹی کا پرندہ بناتے تھے پر اس میں پھونکتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتا تھا مادردار اندھے درست ہو جاتے تھے کوڑی کے بیمار درست ہو معلوم ہوا آپ مشکل خوش آئے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے ذرا خیال کو یہ تمہید ہے ساری پہلے اذ قالت کا تو جب کہا فرش تن اے بی, بی مریم الحسلام بے شک اللہ خوشخبری سناتے ہیں تجھے سات اپریل میں سے من ہو اپنی طرف سے نام پاپ اس کا مسیح ہوگا یعنی سب نے مریم آئی خلا تو کلام عرت اس کا ہو ضمیر جو ہے کالے مکن کی جگہ جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے قلی ماتن. قلی ماتن. رہا ہے جو سوال ما سے کالے نا محنت ضمیر مذکر ہے جواب اس کا یہ ہے کہ کالے میں ولد بلد ابن اگن وہ سمجھ رہے ہو یہ ضمیر چلا جائے گا حضرت عیسان سرام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسیح ماسے سے لائیں مسیح مانا ماسے مسیح من ماسے مانا ہاتھ پھیرنے والا آپ ہاتھ پھیرتے تھے تو اندھا ٹھیک ہو جاتا تھا آپ ہاتھ پھیرتے تھے تو کوڑی کی بیماری والا کیا ہو جاتا تھا ٹھیک ہو جاتا تھا اس لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے ماسے کہا جاتا ہے مسیح کہا جاتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ماسک سامان ہوتا ہے سفر کرنے والا سیر کرنے والا کہتے ہیں یہ ہے سمجھے اصل میں کا معاشی، تھا معاشی کیا تھا معاشی میں چلنے والا ماشی تھا کیونکہ حضرت کی اگر بھی بڑے علاقے میں آپ نے سیر کی وہاں سے فلسطین بیت مقدم کی ادھر چلے جاتے تھے آپ سمجھے کہ کبھی, کہیں، کبھی کہیں کبھی کہیں آپ چلتے پھرتے رہتے تھے اس لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے مسیح میں مانا مسیح بحمانا ماخی مزید بات علیہ الحانت کو بھی کیا کہتے ہیں مسیح اس کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مسیح بے مانا منسوخ ہے چونکہ اس کی ایک آنکھ بالکل ختم ہوگی کیا ہوگی ادیب جنہوں نے پڑھی اور انہوں نے یاد کیا ہوا ہے زجار کے بارے میں عام لوگوں نے یاد کیا ہوا تو کی ایک آنکھ درست ہوگی اور ایک آنکھ خراب ہوگی جی ہے نا ایک آنکھ دور ایک آنکھ لیکن یہ غلط یاد کیا ہوا ہے سمجھا اس لیے میں بتا رہا ہوں ایک آنکھ اس کی بالکل ہوگی نہیں سرے سے ایک آنکھ بالکل منسوخ لائن ہوگا اس کی بالکل نہیں ہوگی ایک آنکھ ایک آنکھ ہوگی بائیں اس میں سے بھی وہ کانا ہوگا اس کو بالکل تھوڑی سی بھیڑ پڑے گی کیا کہہ رہا سمجھ ہے؟ ایک آنکھ اس کی بالکل نہیں ہوگی منصوب آئیں گے جمنا آنکھ اس کی ہوگی نہیں سرے سے ایک رتھرا ہوگی بائیں آنکھ ہوگی اور اس میں سے بھی یہ جو ہمارا آنکھ کے اندر کالا دانا ہے نا کالا یہ تو بڑا ہے اور اس کا بالکل باریک ہوگا چھوٹا سا لکتا ہوگا جس سے اس کو تھوڑی سی دین پڑے گی یاد رہے گی یہ بات حدیث جب پڑھو گے تو اگر اس کا ہوگا تو تمہیں سمجھائے گا کہ اس کا مطلب یہ یاد کرنے یہ بات ایک آنکھ بالکل نہیں ہوگی ایک آنکھ جب ابھری ہوئی ہوگی اور باہر نکلی ہوگی کان نہ آئے نہ ہوئے کون سمجھا انگور کا دانا جو باہر نکلا ہوا وہ اس طرح ہوگا اور اس کی دید بالکل بارش ہوگی وہاں سے اس کو دید پڑے گی تھوڑی تھوڑی اچھا کروانا محل مسیح ابن مریم نام پاک استا حضرت مسیح یعنی یہ سب نے مریم عالم سلاسلام بجی ہن سن دنیا بس اول کیا لکھا ہے بس سے اول جی عزت والا ہوگا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر عزت والا ہوگا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر دنیا کے اندر بھی عزت والا ہوگا بابا نبی ہونے کے بابجہ اور آخرت کے اندر کس طرح ہوگا بابجہ مقبول شفات ہونے سے بابا جا ان کی سفارش کرمائیں گے اپنی عمر کی بمن المقربین بمن المقربین کے نیچے چل ہے نمبر تین خارجی کفات کے علاوہ ذاتی کفات کے اعتبار سے خارجی کفات کے علاوہ ذاتی سیبت ان کی کہ وہ خود بھی مقرب عند اللہ مقرر بہل منڈا تھا یہ چوتھی سی بت آ گئی ہے اور صاحب موجودہ بھی ہوگا اور صاحب موجودہ بھی ہوگا اور بولے گا لوگوں کے ساتھ ماہ ماں کی گود کے اندر باقا اور بڑھاپے کے اندر بڑھاپے میں بڑھا بڑھا بھی بولے گا دیکھو تم سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماں کی گود میں بھی بولیں گے حضرت اور بڑھاپے میں بھی بولیں گے ماں کی گود میں بولنا تو باقی ایک ہار کی عادت چیز ہے کیونکہ نوزائیدہ بچہ نہیں بولا کرتا حضرت کا یہ بولنا جو ہے یہ کمال ہے یعنی فضیلت ہے اللہ تبارک العالیٰ نے ان حدایت فرمائی یہ تو ذکر کیا گیا بالکل درست ہے لیکن بڑھاپے کے اندر تو ہر بندہ بولتا نہیں بولتا یہ بوڑھے گونگے ہو جاتے ہیں یہ بوڑھے بیٹھے نہیں ہیں بوڑھا پیچھے بیٹھا ہے تو ادھر بیٹھے ہیں جی تو بوڑھے بولتے نہیں بولتے تو پھر بڑھاپے کا ذکر اللہ نے کیوں فرمایا کہہ رہا بڑھاپے میں بولیں گے بڑھاپے میں ہر بندہ بولتا ہے کون سا کمال ہے اللہ کمال کے اندر ان کو ذکر کر رہا ہے وہ سمے ہو جواب یہ ہے کہ یہ نبول وسیع کو ذکر کر رہا ہے اللہ کا کس کو ذکر کر رہے ہیں ہاں عیسار سلام جوان تھے تیس پینتیس سال کی عمر تھی یا پینتالیس سال کی عمر تھی اور آپ کو اوپر آسمان پر اٹھا لیا گیا سمجھ رہے ہو جوانی کی عالم ہے آپ نزول فرمائیں گے بوڑھے ہوں گے دنیا کے اندر رہیں گے شادی کریں گے پوری زمین پر حکومت فرمائیں گے بوڑھے ہوں گے پھر فوت ہوں گے سمجھا کالم کا لفظ جو ہے یہ نزول مسیح بتلا رہا بدلا رہا ہے حضیث میں آیا نبی علیہ السلام نفس محمد ال اس دار پاک کی قسم جس کے قبضے کے اندر محمد علیہ السلام کی جان ہے فیکم ابن مریم ہاکم آ ڈالا ابن مریم تمہارے اندر اتریں گے حاکم بنیں گے اور منصف اور انصاف کریں سمجھ رہے ہو نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے پیچھے کون سی سورت ہے تعلیم نا اچھا ہے وہاں گزر آیا ہے تباکار اخبار حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبادل حدیف میں السلام کا نزول آ چکا ہے نزول وسیع کا منکر کافر ہے وہ سن رہے ہو تباکر کے ساتھ ثابت ہے کہلن کے اندر اسی پورا کا اور بڑھاپے کے اندر سوالے شہینہ اور اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے ہوں گے اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے ہوں گے قالت رب یقون علی کو سوال کی والے تازی نہیں کیسے آپ بی بی صاحبہ نے, پیشنیا پیشنیا پیشن. صحبہ نے کیا اے میرے پرولگار کس کی اس کے ساتھ ہوگا مجھے لڑکا حالت نہیں ہاتھ لگایا مجھے کسی انسان نے آج تک مجھے کسی انسان نے مفی نہیں کیا ناجائز طریق نہ ناجائز طریق جی. بولو صحیح جی. ناجائز طریق نہ نا. جی. ناجائز طریق نہ جائز طریقے پر یعنی لکھا نہ نا ناجائز طریقے پر یعنی منا تو کس طرح بغیر بشر کے ہو جائے گا قال قضا لے کزال کالا اللہ نے جواب دیا اسی طرح یعنی بلا مرد اسی طرح ہاں اسی حال میں بلا مرد تجھے بیٹا ہوگا اللہ یخلق ما جشہ کیونکہ اللہ پیدا کرتا رہتا ہے جو کچھ کے جا رہے اللہ کی مرضی اسی طرح ہے اللہ جو بھی چاہتا ہے پیدا کرتا ہے ادا قضا امرا جب کوئی فیصلہ کرتا ہے کسی قوم کا تو سوا کرتا ہے اس کو ہو جاتا تو وہ ہو جاتا ہے بھائی جو اللہ محل کتاب اگر خیال کرو جو اللہ مہو ماتو ہے جو بشیروں کا بات کہاں ہے یو ان ال اللہ جو بشیروں کے اند اللہ جو اللہ تو سن رہے ہو کیا سمجھے کلام اسی کے ساتھ لگ رہا ہے ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے عیسیٰ السلام ابھی تک پیدا نہیں ہوئے پہلے اللہ یہ سب کچھ بچرا رہا ہے بھائی جو اللہ محل کتاب بقیہ فضائل کا بیان ہے اور سکھلائے گا اس عیسا علیہ السلام کو کتاب یعنی قرآن مجید کتاب یعنی قرآن مجید ایک کالم قطب سماجی انوراد ہے میں قرآن لے رہا ہوں قرآن مجید بل حکمت اور حکمت یعنی سنت رسول پاک سمجھ رہے ہو اور تورات اور انجیل حضرت جب کہنا اللہ پاک کر کے اللہ ماحول کتاب ابل جو محل یہ بھی دلیل ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے ربول کی حضرت وقی علیہ السلام کے نزول کی دلیل ہے اس تو اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو قرآن اور حدیث سکھلاؤں گا حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول قرآن سے تو پہلے آئے تھے اللہ تو پھر کہتے ہیں ان کو قرآن سکھائے گا حدیث سکھائے گا ظاہر آپ نزول فرمائیں گے اللہ پاک ان کو آپ کو ضروری علم دے دے گا یعنی بغیر دیش میں پڑھنے کے اللہ پاک آپ کو علم دے دے گا قرآن و حدیث کا اور شریعت محمدیہ کا سمجھے آپ اس کے مطابق حکومت کریں گے یہاں زمین کا خیال کرو اور سکھلائے گا ان کو کتاب یعنی قرآن پاک اور حدیث پاک اور تورات اور انجیل بسول بنی اصرا ہلا رسول کا مطالبہ عامل جو ہے جج مقدر کیا مقدر اور جج معصوف معی جو اللہ بحوبر کے سر خیال کرو خیال کرو جج آر ہے اور وہ معصوف ہے کہ پر اللہ بحوبر سکھلائے گا اس کو کتاب حکمت دنجیل اور آنگیر اور بنائے گا اس کو رسول تو سمجھ رہے ہو استقبال میں سی رہے اور بنائے گا ان کو رسول طرف تمام بنی اسرائیل ان کے انی قد جی تو کن وی چلتا ہے یہ مضمون دے کر چلتا ہے یہ مضمون دے کر کہ بے شک خیال کرو یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسا علیہ السلام آ چکے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں نہ عیصا علیہ السلام بعد میں آئیں گے اور یہ فرمائیں گے اللہ نے پہلے اطلاع کر دیج رہے ہو عیصا علیہ السلام بعد میں آئیں گے اور فرمائیں گے ابھی تک وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اللہ نے پہلے یہ سارا کچھ بی بی کو بدلا دیا اس مضمون کے ساتھ کہ بے شک میں تاکیب آیا ہوں میں تمہارے پاس بےآتیم نزرت بے قم ساتھ ایک نشانی اور دلیل کے تمہارے رب سے بے آج کیفیت مجیت نمبر اول کیفیت مجیت لکھا ہے ساتھ نشانی کے دلیل کے تمہارے رب سے اندھی اخلو کو لکم اب ان کا بیان ہے آجت نمبر اول لکھا ہے آج نمبر بے شک میں بناتا ہوں میں آپ کو کمانا مانا آپ لوگوں کا مانا بناتا ہوں میں بات تمہارے منت تین مٹی سے کا ہے اتر مسل شکل پرندے کے پانچوں پیے تک بھونکتا ہوں میں بیٹھ اس کے اس مصنوعی شکل کی کے اندر کہ امیر کہاں جا رہا ہے کا مثل ہے اب کاف دا مسل ہے کا ہے اب کا کاف دا اور یہ سیل کا ہی زمیر اس مفل کی طرف جا رہا ہے پھونکتا ہوں میں اس مفل کے اندر میں یقین ہو جاتا ہے وہ پرندہ سچ مچ کا بے عز کیسے ہوتا ہے بے عز میلہ اللہ کے حکم کے ساتھ مثر دو بات پہلی بات یہ ہے کہ یہ جواب شبح اب آ رہا ہے وہ کہتے تھے کہ عیسا علیہ السلام پرندہ بناتے تھے مردو کو زندہ کرتے تھے معلوم ہوا آپ کیا ہیں مشکل خوش ہا آپ نابود ہیں اللہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ کام عیسا علیہ السلام کا نہیں تھا یہ کام میرا ہے عیسا علیہ السلام کا یہ کام اچھا دوسری بات جو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ علا دن خوش نصیب لوگوں نے پڑھا ہے انہوں نے پڑھ لیا ہے مسئلہ علا میں موجودے کی بات آئی تھی بڑی وضاحت کے ساتھ کہ باقی جتنی کام ہم کر رہے ہیں ان کا خالق اللہ پاک ہے پاکل ہم ہے خالق اللہ فائل ہم ہے اللہ پاک قدرت دیتا ہے ہم وہ کام قسم کرتے ہیں لیکن موجودہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے آل سنت نہیں کہہ رہا تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ موجزہ کا خالق بھی اللہ ہوتا ہے اور فائل بھی اللہ ہوتا ہے خالق بھی اللہ اور موجودے کے اندر نبی کا فیل ہی نہیں ہوتا موجودے کے اندر نبی کا فیل ہی, فیل, ہی فیل ہی نہیں ہوتا فیل بھی اللہ کا ہوتا ہے تو جب اس کے اندر نبی کا فیل ہی نہیں آئے تو پھر نبی کی قدرت کیسے بن گیا کچھ سمجھ آیا ہے میں سر ایک بات سمجھایا مثال, مثال کو طور پر نبی علیہ سرات و تسلیم کا معاوضہ ہے کہ آپ نے اشارہ فرمایا چاند دو ٹکڑے ہو گیا یہ معجزہ ہے نا آنے. اب سمجھو بات کو توجہ کرو سمجھو بات حضرت کا فیل کیا تھا چاند کو اشارہ کرنا چاند کو یہ معجزہ نہیں ہے چونکہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو عجد کر دے گا ایک تغمبر کر سکے اور کوئی بندہ حالات اشارہ کرنا تو میں بھی اشارہ کر سکتا ہوں یہ کر رہا ہوں سارے جی آپ بھی اشارہ کر سکتے نہیں کر سکتے اشارہ کرنا یہ موجودہ نہیں موجودہ ہے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا وہ اللہ کا کام ہے کس کا کام ہے آپ کا کام تو تھا فقط اشارہ کرنا یہ اشارہ کرنا نہیں ہے اشارہ تو ہر کر سکتا ہے موجودہ ہے چاند کا دو ٹکڑے ہونا چاند تو کھڑا ہے پتہ نہیں کہاں موجود ہے آسمانوں کے اندر ہے یا نیچے ہے یا اوپر ہے وہاں آپ کا نہ ہاتھ پہنچے نہ بات پہنچے چاند کا دو ٹکڑا ہونا یہ موجودہ وہ کام کس کا ہے اللہ کا ہے آپ کا کام فخط اشارہ کچھ سمجھ آیا ہے ایک میں اور مزید وضاحت کر مثلا مثلاً علیہ السلام کا موجودہ تھا کہ آپ نے لاچی ڈالی اور سام بن دیا ایسا ہے نہیں ہے اب لا نیچے ڈالنا یہ فیل ہے فرام کا لیکن جو لاٹھی نیچے ڈالنا یہ موجودہ نہیں ہے کیونکہ جب میں لاٹھی نیچے ڈال رہا ہوں ہر بندہ ڈال سکتا ہے موجودہ ہے لاٹھی کا سانپ بن جانا اس کے بوسار فرام کا کوئی دخل نہیں کوئی ہے موجودہ لاٹھی نیچے ڈالنا نہیں موجودہ ہے لاٹھی کا سانپ بن جانا جی لاٹھی بہت بندہ نیچے ڈال سکتا ہے سارے نے ڈالی میں بھی ڈال سکتا ہوں تو آپ بھی ڈال سکتے ہو مورج ہے لاٹھی کا سانپ بن جانا اس میں حضرت کا کوئی دخل نہیں تو اگر حضرت کا دخل ہوتا تو آپ سانپ سے ڈنتے ایک آدمی خود کوئی چیز بنائے تو اس سے ڈرتا ہے اگر مور آپ کا کو اس میں کوئی دخل عمل ہی نہیں سمجھ رہے ہو پھر دوسرا موجود کیا تھا دوسرا بولتا تھا پھر سانپ کا لاشی بن جانا سانپ کا اللہ نے فلاں خود اس کو کپڑوں مسترین لیت اسلام لکھتے ہیں کہ حضرت نے اپنے ہاتھ سے کپڑا ہو ہے یوں کیا ڈال رہے ہیں کہ کہتے پکڑوں سانپ میں ڈھک لے گا کرتے،, کرتے کرتے کرتے کرتے یوں جو کیا تو وہ بن بند اب حضرت کا کام کیا تھا سانپ کو پکڑنا حضرت کا کام کیا تھا سانپ کو پکڑنا یہ کوئی موجودہ ہے <تصفی> پھر تو یہ جتنی کھپیرے پھیلے ہیں سارے ندی بن گیا سانپ کو ہر بندہ پکڑ سکتا نہیں پکڑ سکتا سانپ کو پکڑنا موجہ نہیں موجودہ ہے سانپ کا لاٹھی بن جانا اس میں حضرت کا کوئی دخل نہیں ہے <تصفی> اب یہاں سنو حضرت کا سلام کا کام کیا تھا سلام کا کام تھا کے مٹی اٹھا کے گایا اٹھا کے वो उस परिंदे की शक्ल तैयार करते थे क्या करते थे तो परिंदे की शक्ल मिट्टी की हम भी बना सकते नहीं बना सकते नहीं? आपका काम साफ परिंदे की शक्ल बनाकर उसमें फूक मारना हम भी परिंदे की शक्ल बना सकते हैं फूंक हम भी मार सकते हैं दर्शक फूंके देंगे देखें कौन सा परिंदा बनता है मौजदा मौजदा है मिट्टी का जिंदा होना مٹی کا اس میں حضرت کا کوئی دخل نہیں آپ کا کام تھا مٹی کی شکل بنانا اور اس کے اندر تھوک مارنا یہ جی آپ کا کام ہے یہ موجہ نہیں کیونکہ یہ ہر بندہ کر سکتا ہے موجودہ ہے مٹی کا زندہ ہونا وہ کام ہے کس کا آپ کا کام تھا کہ اندھے کے منہ پر ہاتھ پھیرتے تھے ہاتھ پھیرنا جو ہے یہ جی موجہ نہیں چونکہ ہر بندہ ہاتھ پھیر سکتا ہے آپ بھی ہاتھ پھیرو اندھے کے منہ پر کون سا اندھا درست ہوتا ہے سمجھا دیں لیکن ہاتھ پھیرنا جو ہے یہ موجودہ نہیں موجودہ ہے اندھے کا بینا بن جانا یہ کام کرتا کا ہے اس لیے آ رہا ہے اب دیکھو پڑھو انخلوں کو لگو بے شک میں بناتا ہوں میں واسطے تمہارے جی منت پینے مٹی سے مسل شکل پرندے کے انفوشی ہے پھونکتا ہوں میں اس کے اندر سارے بولو ہو جاتا ہے پرندہ سچ مچ کا اللہ کے حکم کے ساتھ دیکھو میرے سمجھا بھی بات جو کام سے حضرت کی تھا اسلام کے ان کو منسوخ کیا اپنی طرف جو کام اللہ کا تھا اس کو منسوخ کیا خدا کی طرف اخرو کو اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں انخوکھوں اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں میں بناتا ہوں میں پھونک مارتا ہوں وہ سمجھ رہے ہو علیہ السلام کے جو کام سے ان کی نسبت عیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کیا ہے مٹی کا پرندہ بنانا جو کام تھے کا تھا عیشا علیہ السلام کا اس کی نسبت بھی اپنی طرف کر دی پھک مارنے یہ کام کس کا تھا اس کی نسبت یہ اپنی طرف کا تھا جانو لیکن مٹی کا زندہ ہونا یہ فیل کس کا تھا برن سا یقین ہوتا ہے جو کام اپنا ہے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے جو کام اللہ کا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے تو سمجھ آیا ہے اور درست کرتا ہوں میں مادر گاد اندھیرے کو اور کوڑی کی بیماری والے کو جزام کو بہت سجل اور زندہ کرتا ہوں میں مردوں کو لیکن لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ لا بے میرے حکم کے ساتھ نہیں ہوں. یہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے وہ کہتے تھے کہ معلوم کو مشکل پوچھا ہے اللہ نے جواب دیا کہ یہ سارے کام میں کر رہا ہوں علیہ السلام نہیں کر رہے ان کا فیل ہی نہیں ہے فیل ہی میرا ہے کلوان سے نبے پانچواں موچا انڈیا اور خبر دیتا ہوں میں تمہیں ان چیزوں کی, کی جو کھا کر آتے ہو تم اور وہ چیزیں جو تم گھروں میں رکھاتے ہو پھر بلوتے تم اور وہ چیزیں جو رکھاتے ہو تم ذخیرہ بنا کر اپنے گھروں میں نقد فی گا بے شک بھی ان چیزوں کے لا یا تن البتہ بہت, بہت بڑی دلیل ہے میری لگتی تمہارے لیے اگر ہو تم یقین کرنے والے و مصدقہ دے گا کیفیت نمبر دو کیفیت میت نمبروں کو رکھو یہ دوسری کیفیت مجیت ہے اور تصدیق کرنے والا وقت کتابوں کے جو مجھ سے پہلے جانی والے نمبر تین اور تاکہ ہلت کو ظاہر کروں میں تاکہ ہلت کو کیونکہ نبی جو ہے وہ حلال حرام کا مالک نہیں ہے حلال حرام کا مالک کون ہے حلال ہے اور تاکہ حلت کو ظاہر کروں گا بات تمہارے بعد ان چیزوں کو جو حرام کی گئی وہ بس تمہارے اور تورات میں جو چیزیں حرام کی کچھ حلال کر دی گئی بس یہ تو کمبے آ جاتے اور یہ دعوی نسخ بلا دلیل نہیں اور یہ دعوی نسخ بلا دلیل نہیں کل آیا ہوں میں تمہارے پاس انہیں دلیل لے کر تمہارے پروردگار کی طرف سے ستہ کھول اصول فوج نمبر ون ہے اور یہ عبارت عبادت نیچر ہے حاصل یہ کہ میری نبوت جب دلائل سے ثابت ہے میری نبوت جب تو بس ڈرو تم اللہ پاک سے بتا اونے اور, اور تابے داری کرو تم میری اطاعت کرو تم میری اصول فوج نمبر دو ہے اور دکھاؤ گا دین کے بارے میں دین کے باب میں کے بعد میں میری تاز کرو ان اللہ مسیحی دینی دین مسیحی کا خلاصہ جائے بے شک اللہ رب ہے میرا رب ہے تمہارا صاف خیر کسی کی باتیں کرو ہاغا فرا تم ہاگا پھرا تم مستفیم یہ ہے راستہ سیدھا سیدھی راجی ہی آئی بس فراق و مستقیم تک یہ ساری وحی حضرت علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے آئی یعنی ملیکا نے بی مریم کو یہ سارا کچھ بتایا کہ تیرا بیٹا پیدا ہوگا بغیر باپ کے وہ ایسا ایسا ہوگا پھر وہ جائے گا بنی سیل کے بعد نبی بن کر پھر وہ یہ تبلیغ کرے گا یہ بات کرے گا یہ بات کرے گا سمجھا نا بھائی اللہ پاک نے چنا کے وہ کاق کر دیا بیٹا پیدا بھی ہو گیا کر جوان بھی ہو گیا نبی بن گیا چنا چاہے بنی بعد آیا ان کو تبلیغی علاقہ سارا کسا ہوا آخر وہ دشمن بن گئے کیا بن گئے دشمن بن گئے یہودی سمجھا مل کو خرا چلائے جہاں پلما آس تی کا کچھ بھی نہیں ہے سمجھا پیچھے لکھا ہوا ہے لکھا یعنی ہے یہاں کا سے پہلے القصہ محسوس نکالنا ہے یعنی حلوشی حلوشی. ان کے ماسکل کو عیسیٰ علیہ اسلام تشریف لے گئے سب کچھ ہوا پر جب کوئی محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو کفر صرف نہیں بلکہ نیچے لکھا کفر کے ساتھ در پہ عیدا بھی کفر کے ساتھ بھی سمجھا تو آپ نے فرمایا کون ہے مددگار میرا طرف اللہ پاک قال جو جو سے پالی یو ہونا کہا ہماری یو ہونا سمجھا پیچھے اپنے اپنے علاقے کے سردار تھے بارہ آدمی اور حضرت کے مقصود آدمی سے حضرت پر ایمان لائے آپ ہماری کہا ہماری ہم مددگار اللہ پاک کے آنا نمبر ون ایمان لائے ہم اللہ پاک پر حسب دعوت آپ کے جی ایمان لائے بس حق ان اور گواہ ہو جو آپ کے بینکوں کے تاکیب ہم فرم بردار ہے بنا آمنا منا حواری جین منا جاتے حواری جین اے ہمارے ایمان لائے ہم اس کتاب پر جو اتاری ہے تو نے آمنات ایمان بال کتاب چل گا ہے ایمان اس کتاب پر جو اتاری ہے تو نے وہ تباہ نمبر دو ایمان بر رسول اور تابع داری کی ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کو سو بنا بس لکھ تو ہمیں سو ہمارا ایمان قبول فرما کر ہمارا ایمان قبول فرما کر لکھ تمے سات شاہدین کے موملین کاملین ملین تصدیق کرنے والے مضامین مذکورہ کی تصدیق کرنے والے ہاں توحید کا. کا لکھا ہے آپ ٹھیک ہے توحید کا ساتھ تصدیق کرنے والے سے تیری توحید کی اب یہ جی لگ لکھ لو تصدیق کرنے والے مضامین مذکورہ کی تصدیق کرنے والے مضامین مذکورہ کی خطیب صاحب کو نیند شریف آ رہے جب کھول دے دیجیے آپ کو کھول دوا ہے اچھا جی مانا لو پہلے ساتھ کرنے والوں کے مضامین کی بم کرنا دہدا جب انہوں نے کی اور تدبیر کی انہوں نے جذبات کی اضرار مسیحی کی اضرار مسیحی کی بما مسیح کر اللہ اور تدبیر کی اللہ پاک نے نجات کی اور اللہ پاک بہتر ہے تدبیر کرنے والوں کا انہوں نے تدبیر کی حضرت کو نقصان دینے کی اللہ نے تدبیر کی آپ کی حفاظت کی اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والوں کا ہے یہ <تصفح> ساری باتیں حضرت کو کیسے معلوم ہوں کیا وہی آئی تھی حالت نبی نہیں تھی تو ملے پا پا تھا نبی نہیں تھی جو وہی دوسرے بھاشا میں پا تھا عبقال اذ اذ اللہ متوفی کا برا پھر جامع حضرت علیہ السلام تشریف لائے آپ نے تبلیغ شروع فرمائی جو دشمن بن گئے حضرت یہودی کیا بن گئے دشمن بن گئے حضرت اور انہوں نے حضرت کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا چنانچہ ان بیمانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو باہر سے گھیرا دے دیا باہر سے کیا دے دیا گھیرا دے دیا <خخ> انشاء آئے گا سورہ میدا کے اندر نکھا کے اندر پڑھیں گے تو ایک آدمی تھا ان کا جس کا نام پیتانوس تھا اس کو اندر داخل کیا کہ تو جا اور علیہ السلام کو پکڑ کر لیا اور ہم اس کو قتل کریں جی یہ جو بےمام دیا داخل ہوا اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا آسمانوں پر اور تیتانوس کی شکل عیسار اسلام کی بن گئی ان کو جو باہر آیا تو انہوں نے پکڑ کر جلدی جلدی اس کو مار ڈالا مار ڈالا بعد میں پریشان ہوئے یار ہمارا تھا ساتھی کہاں کیا تیتانوس سے پھر ان کو پتہ چلا کہ ہو ہم نے تو شب بار اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اچھا لیا اور اب زندہ موجود ہے آسن مرزا مدینہ دین وہ مسیح کا قائل ہے سر تسلیم فوت ہو گئے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا یہ وہ کہتا ہے میں, میں جو کئی اس نے دعوے کیے پہلے کہتا تھا میں مجدد ہوں پھر کہتا تھا میں مسیح ہوں پھر کہتا تھا میں مسیح ہوں کہ میں تمبر ہوں وہ مختلف دعوے کرتا بہرحال ہمارا کے ساتھ بڑا مناظرہ ایک جو ہے وہ ایک بات میں بھی چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام فوج ہو گئے ہیں ہم کہتے ہیں تمام مسلمان کہتے ہیں کہ وہ فوج یہ ہوئے زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں اب وہ زور لگاتے ہیں جہاں مانا کرو رخا تفیقہ جب کے فرمایا اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام بے شک میں متوسیقا پورا پورا قبض کر لینے والا ہوں تجھے حضرت مرزا کہتے ہیں تو کہ متوسیقہ معنی ہے موبیتوں کا ارے تم تو ممید نہیں ہو گئے اور نہیں آئی نہ تمہارے ہوگا زندہ ہو زندہ ہو تو بولو گھر مردائی کیا کہتے ہیں متوفی کا کمانا کیا ہے بے شک میں تجھے مارنے والا ہوں وہ کہتے ہیں بخاری شریف جلد خانی کے اندر کتاب و کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے متوفی کا کمانا ممی تو کیا ہے کیا, کیا ہے موبیتوں کا مانا کیا خود بخاری کے اندر موجود ہے اس کا معنی ہے بے شک میں تجھے مارنے والا ہوں معلوم ہوا آپ مر گئے کچھ سمجھ آئیے گا اب میں عرض کر رہا ہوں پہلی بات پہلی بات یہ ہے کہ موت کا کا مانا موبیتوں کا اور وفاق کا معنی بہت لغت عرب کے اندر نہیں ہے کیا کہہ رہا ہوں معنی بہت لغت ارب کے اندر در کے لغت عرب کے اندر کا معنی ہے اخرا ہوں کسی چیز کو پورا پورا لے لینا اس کو کیا جاتا ہے کو سوچا کہا جاتا ہے اس کا من ہوتا ہے کسی چیز کو پورا پورا لے لینا مثلاً میں نے کسی سے قرضہ لینا تھا اور میں نے اس سے پورا پورا قرضہ لے لیا تو میں کہتا ہوں تو ہوں میں نے اس سے پورا پورا اپنا حق لے لیا سمجھیں گے عربی زبان کے اندر توسیع کا مانا موت کسی لغت کے اندر نہیں آیا بلکہ توسیع کا مانا ہوتا ہے اخبے واقع کسی چیز کو پورا پورا لے لینا اب ہاشیہ پڑھو آپ کے پاس پڑھو خیال کرو ہے نہیں ہے باپ کہاں لکھا ہے ہاں جہاں تل کا رسل ہے نا تل کا رسول کے ساتھ آشیہ شروع ہو رہا ہے تل کا کے ساتھ دیکھ رہے ہو تبسی اخبے باقی تبصی کا کسی چیز کو پورا پورا لے لینا بل موت تو نو امین ہو بل موت تو ہاں اس کا ایک قسم ہے تبسی کا معنی نہیں ہے موت سمجھے ہو موت کے اندر بھی کیونکہ پورا پورا روح کو خبر کر دیا جاتا ہے اس کو موت کو کہتے ہیں پر نہ کا معنی موت نہیں ہوتا تروخی کا معنی مانا آپ آگے پڑھو آگے اور عبارت بار بنل مجاد یا فلان ہاں جن سُن کا ہوں ان نہیں ہوا جب ہے جس اس کے نیچے کئی اقسام ہے باغ با سمائے کچھ تو موت کے ذریعے کچھ آسمان پر اوپر لے لینے کے ذریعے وہ کبیر کا حوالہ ہے سمجھا اور حوالہ کرو برل مجاد تو یا فلان ہو برل مجاد توفی کا مانا بہت مزا دی ہے کیا ہے ہاں منل مجاز ہے تو فلان مجاز سے ہے تو فلانا فوٹ کیا گیا وہ توقف ہلا ہو وہ ادرکت حل وفا ہو اس کا سمجھا سی نوکشری کی بارت ہے خلاصہ بھی لکھا خلاصہ یہ کہ بے مانا بہت مزہ ہے توفیق بہت کیا ہے ہے اب میرے طرف دیکھو سمجھو بات خلاصہ کیا نکلا پہلا جواب کیا آیا کہ کا مانا موت بلکہ اس کا مانا کیا ہوتا ہے اب گسے کسی چیز کو پورا پورا لے لینا اب مانا کرو اندر پرانے پاک میں مانا کرو ذرا خیال کرتے وہ تبھی کا برا فیروں کا یہاں گاؤں ہے چاہے اور باب تکیب کے لیے نہیں آتا باب تکتیب کے لیے کرو مانا یا کا مانا کرو پھر میں سمجھاؤں گا پھر مانا کروں گا انشاءاللہ شاء اللہ اے کال این متوفی کا بے شک میں پورا پورا لے لینے والا ہوں تجھے بے شک میں پورا پورا لے لینے والا ہوں تجھے یعنی اٹھا لینے والا ہوں تجھے اپنی طرف یہ باپ تفتی ہے خیال کرو خیال کرو بے شک میں پورا پورا قبض کر لینے والا ہوں تجھے یعنی اٹھا لینے والا ہوں تجھے روح مال جسد اپنی طرف پہ. روح مال جسد اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں پورا پورا پھر منع کرو بے شک میں پورا پورا قبض کر لینے والا ہوں تجھے یعنی میں تجھے روح مال جسد اٹھا لینے والا ہوں تجھے اپنی طرف بات سمجھے اللہ نے عصل اسلام کے درمیان میں تجھے پورا پورا قابل لوں گا یعنی تجھے رومال جفد رو اوپر یہ راسوں کا جو ہے یہ متوسطہ کے لیے چاہے تفسیر ہے چاہے راغ رات کی تفسیر کے لیے ہے یہ وضاحت متوسہ کی میں تجھے پورا پورا قبض کر لینے والا ہوں کیا مانا ہے یعنی تجھے رومال جسد اوپر اٹھا لینے والا ہوں کچھ سمجھ آیا ہے اب سے سوال ہوگا کہ اگر یہی لازمانا تھا تو اللہ پاک صرف متوفی کا بول دیتا چا بول دیتا متوفی کا کلمہ بولنے کی کیا ضرورت تھی اللہ کو بول دیتا یا عیسہ ان سے سمجھو سمجھو اے سارے شراب میں تجھے اوپر اٹھا لوں گا رومال جھج جواب جواب یہ ہے کہ اگر فقط راشوں ہو کا ہوتا تو ممکن ہے کوئی بھی نہیں لانتی یا کوئی دوسرا سوال کر دیتا کہ یار رس ہے روح مراد ہے کیا مراد ہے رس ہے روح مراد ہے کہ تیری روح کو میں اوپر اٹھا لوں گا اس لیے اللہ نے موتبسی کا کپل میں بھی ساتھ بول دیا کہ بے شک میں تجھے پورا پورا کام کر لینے والا ہوں یعنی روح مال جسد اوپر اٹھا لینے والا تجھے صرف تیری روح اوپر نہیں جائے گی بلکہ رو مال جسد اس لیے متوفی کا فرمایا تاکہ کسی کو یہ شبو کرنے کی گنجائش نہ رہے کہ رسات سات مراد رسے روح ہے اور رسے جسم نہیں ہے فرمایا متوفی کا تجھے میں پورا پورا کام کروں لوں گا یعنی روح مال جسد اوپر اٹھا لوں کچھ سمجھ آیا ہے سوال ہوتا ہے اگر چلو یہی مانا تھا تو سرف متمفی کا کا کرنا بول دیتے کیا بول دیتے پورا پورا کر لینے والا ہوں جباب جبا دیا کہ سرف متمفی کا کا کرنا ہوتا تو ہو سکتا ہے کوئی کہتا دیکھ سمانا ممی تو کا تجھے مارنے والا ہوں تجھے کیا کرنے والا ہوں اللہ ہو کر اللہ نے دونوں کرنے کیوں بولے خلاصہ یہ نکلا کہ متوسی کا کا کلمہ بغیر راسوں کا کے ناقص ہے اور راسوں او کا کلمہ بغیر متوسیقہ کے چاہے ناقص ہے متوسیقا راسوں کا دونوں کلمے بولے تاکہ کسی کو شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ لگے رجیہ متوسی کا تجھے پورا پورا کام کر لوں گا یعنی مال جسد اوپر اٹھا لوں گا اگر فخ متوسی کا ہوتا تو موت والا معنی ہو سکتا تھا اگر صرف راجو کا ہوتا تو رفع روح مراد لیا جا سکتا تھا اس لیے اللہ پاک نے دونوں کل میں بول دیے تاکہ کسی شبح کی گنجائش باقی نہ رہے کہ یہاں موت والا معنی نہیں ہے رفع روح والا معنی نہیں ہے بس گر اس کا معنی ہے کہ پورا پورا کام کر لوں گا یعنی روح محل جگہ اوپر اٹھا لے گا سمجھے بات ہی رہی یہ اور اگر روایت کو مختصر بھی بنایا جائے کہ جواب اصل اب آ رہا ہے ابھی میں دیتا ہوں انشاءاللہ لیکن یہ بھی جواب ہے تو مویجوں کا ہے تو کیا ہوگا مومی تو ماننا ہے مارنے والا ہے مستقبل میں ان پر موت آئے گی اب سمجھو ایک توجہ ہوگی دوسری توجیہ دوسری توجیہ یہ ہے کہ ہم نے مان لیا کہ متمقی کا معنی کیا ہے میتوں کا کیا معنی ہے لیکن متوفی جی کا جو ہے یہ بعد میں ہے اور محرافوں کا جو ہے جس طرح اوپر سمجھو آہ پھر میں انشاءاللہ اندر آج کرتا ہوں انصال سلام پریشان ہو گئے آہ کیا آہ ہو گئے یا اللہ مربن فرما میری حفاظت فرما اللہ نے سرما آئے انصال سلام آپ تسلی رکھو پریشان انی متوفی کا سمجھو بات انی میتوں کا بے شک میں تجھے اپنے وقت موعود پر موت کے ذریعے ماروں گا یہ بندے تجھے کچھ بھی نہیں کر سکتے تیرا یہ تجھے قتل نہیں کر سکتے مطبخی کا میتوں کا میں تجھے مارنے والا ہوں اپنے وقت موعود پر تبھی موت کے ساتھ یہ بندے تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے یہ اللہ وہ تو آئے ہوئے ہیں باہر کھڑے ہیں سرمایا راس ہے لیا فی الحال میں تجھے اوپر اٹھا لوں یہ تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اصل مطلب یہی ہے ٹھیک ہے جب امیدوں کا مانا ہے تو کیا ہو گیا حضرت عید علیہ السلام کو اللہ تسلی دے رہے کیا دے رہے ہیں جس محمد علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی ادا النت سرسول حضرت ہم آپ کی مدد کریں گے ہم اپنے رسولوں کی مدد کیا کرتے ہیں یہاں بھی تسلی ہے عیسا علیہ السلام پریشان ہیں گھر کے اندر بیٹھے باہر سے دشمن کھڑا ہے اللہ نے مرحلہ بھیج دیا پریشان نہ ہوگو ہوگا ممیدوں کا مطلب فیقہ آئے میتوں کا میں تجھے تیرے وقت محود پر تبھی موت کے ساتھ تجھے موت دوں گا یہ بندے تیرا کچھ بگاڑ جی سکتے یہ تجھے قتل نہیں کر سکتے یہ تجھے نہیں مار سکتے یہ اللہ وہ تو آئے ہوئے ہیں باہر راس کا لیا فی الحال تجھے اوپر اٹھا لوں گا چلیے کروں گا یہ تجھے کچھ نہیں کہہ سکتے راہ کا ریا اب ہے متوفی کا بعد میں ہے اگر ہوتا نا ہاں پھر سوال ہوتا میں سوال اٹھ کرتا ہوں اب کرو مانا اس تو جی پر مانا کرو ایک اللہ ہو سا ماں کا رو با ماں کر اللہ انہوں نے تصویریں کی عیسیہ سلام کو قتل کرنے کی اللہ نے تصویریں کی علیہ السلام کو بچانے کی کس طرح جب کے فرمایا اللہ کاب نے اے او عیسا علیہ السلام انی متوفی کا بے شک میں مارنے والا ہوں تجھے وقت موعود پر تبھی موت سے وقت محول پر سب ہی محل یہ تجھے قتل نہیں کر سکتے یہ تجھے مار نہیں سکتے ان کا کوئی بس نہیں چلے گا یا اللہ وہ تو آئے ہوئے ہیں پر مایا بار ہے اور فی الحال اٹھا لینے والا ہوں تجھے اپنی طرف فی الحال لکھا لیجیے فی الحال اٹھا لینے والا ہوں تجھے رومال اپنی طرف فی الحال میں, میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا سمجھ گیا میری طرف دیکھو میں ایک بات آ دکھا دوں خلاصہ خلاصہ یہ جی ہے پہلا جواب تو متوفی کا کمانا ممی تو نہیں ہوتا دوسرا جواب سے مان لیا کہ متوفی کا کمانا ممی تو ہوتا ہے لیکن مطلب کا یہ ہے پھر وہ سوال کریں گے کہ تم گڑبڑ کا نہیں ہو یہ متوفی کا پہلے ہے راسوں کا تم کہتے ہو کہ متوفی کا بعد میں ہوگا راسوں کا ایسے ہیں نا جی موت وقت پر آئے گی فی الحال اوپر افالوں گا قرآن کے اندر متبفی کا پہلے ہے رافیوں کا اور تم کیا کہتے ہو متمقفی بعد میں رفا پہلے بعد والے کو پہلے اور پہلے والے کو بعد میں تم نے بنا دیا یہ کیا, کیا تم نے جواب جواب یہ ہے کہ یہاں ہے کیا ہے سکو سیکا بارہ آسموں کا اور باغ ترکیب کے لیے نہیں آیا کرتی باغ ترکیب کے لیے نہیں دی آیا, آیا کرتی باغ مطلق جمع کے لیے ایک ورق پیچھے کھولو ایک ورق پیچھے یا مریا موکنوتی لے ربے کے وس جو وقت ہے نہیں آئے کہاں کھڑا ہے ایک کالجن تو دیکھ رہے ہو چار بھر ہفتہ نگر آ گیا پہلے ہے ورکائی کا ہی حالانکہ سیدھا پہلے ہوتا ہے یا رقو پہلے ہوتا ہے رقو پہلے ہوتا ہے سیدھا بعد میں ہوتا ہے اللہ نے سیدھے کو پہلے سے رقو کو معلوم ہوا کہ یہ باب ترتیب پر چلایت نہیں کرتی کچھ سمجھ جایا ہے یہ سوال بھی ان کا ختم ہو گیا تو کہتے یہ توقع بعد میں ہے رفا پہلے ہے تم نے تبقی کو اپنے پہلے کو بعد میں بنا دیا بعد والے کو پہلے بنا دیا ہم کہتے ہیں واپ ہے اور باب ترکیب کے لیے لے جایا کچھ سمجھ آیا